گید بول دیام مت قبول جڑا زوق تشوق دے نال <سؤال> نعرہ تقوی جشنائے الحمد للہ زبان خاموش نہیں رہنی چاہیریت حمد و سنا درود ختم و سنا پیش کرنے تو دعا ہے حق حالا کریم مولا اس مبارک محفل کو اپنی رحمت کی بار کہ فرما جناپ دش گھانوے ٹی ڈی اے کروڑ لال سن دی جامعہ مسجد چھے اپنے وعدے مطابق کرنا چیز حاضر ہے اللہ شار جناب نو ناچیز دنیا آخرت دنال مالا برکت فرما دے اسمہ حضرت مولانا زہیر الحسن صاحب دامت برکات جتنے بھی احباب نے میں قدمے اس محفل پاک شمولیت کی حق تالا جلا مجدہ کریم مولا, مولا شمت نار جناب سامنے نا جڑا موضوع جڑا عنوان پیش کرنا ہے اس دا نام ہے میلا کے لائق کون ہے احباب نے کل بیان سنیا کچھ میرے مزاج تو واقفیت حاصل احباب آج پہلی بارا سنے وہ جناب نظر بے قدرے بندے نار قدر گل نہیں کری دی قدر دی گل جدران خدرے رکھ دی جائے کوئی چسکا تو فائدہ نہیں ملتا کیوں گل کی جڑی قدر ہوں گری چکا پوری تبجو رکھنی ہے نہیز نے استاد شاپ قبارک مطابق لاہور پہنچا ہونا اجازت لاہور زیادہ درکار ہے اس وقت مختصر بیان لہذا پوری توجہ جناب کی میرے والے تاکہ میں جناب نو جنیاں دو گلا سنا کے مطلوب پورا دا مطلوب مقصود نہ پیسہ شہرت نہ عزت محض دین حق دیا چند گلا حکمت دہائن مطابق تے امت مستفا امت مصطفیٰ صلی اللہ وسلم اس اور دی شنگت صحبت تو ہٹا کے دے لڑ اصل مقصودی دا لہذا اللہ حج اللہ شاہ رد دی رحمتیاں چار گلا سنا کے جس کے جناب دا کا مستحکم ہو مضبوط ہو پختہ ہو جی چگڑ آئے تو ٹھگن واسطے تو وہ کار نہ جناب جنہیں جی سا پولی قوم ایڈی واد شریق جاندہ ہے پیدر ویخ اج پوری کائنات کے سب تگر کسی مسلک مذہب یا دی نقصان مسلق حضرت مذہب اور دین مذہب لو لو دے فرق دا بھی پتا کوئی نہیں دی. دین بولنا ہوں ات مذہب بول دینا جیت مذہب بولنا ہوں اتنے دین بول دیں ایسا جہالت, دور جہالت دور بیٹھ والے تمیز نہیں ہوں ناجیز جڑیاں بھی گلا کر نے ان شاء اللہ عزیز جناب ہر ایک گل جناب دے عقیدے اہل شنت والے عقیدے کو پختہ کرے گی اور کے حضرت دے اوتے قلعہ ٹھوک دلی اور دین حق اسلام کی محبت پاؤ آیا گلا بولو سب سبحان میلاد مصطفیٰ منانے کے لائق کون ہے میلاد مصطفیٰ منانے کے لائق کون ہے کل وانڈ کر کے دسیے جڑے پیلیاں سڑیا میں دوبارہ وضاحت کرنا ایک ہے میلاد مصطفیٰ امام الانبیاء پاک بیو ملادت با سغادت اور ہے اونا دی اس ولادت پاک دے تذکرے نو چیڑ آپ دی یاد آپ کی یاد ذکر بہنا دے وچ ادکار دے محفل دے تعالی علیہ وآلہ وسلم اے بولیا جہجو اج جہی گل ہونی ہے کیونکہ کل آوضو دے, دے حوالے یہ دیکر ہوا سی حضور حضور دی دی کی دی خوشی کنی سی ادو تو بعد مخشو میلاد ارد کرنے بعد اے ثابت کر گا کہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کسی فدو بدو دا کام ہی نہیں ہر کسی چل نہیں یار یار ہی کرتے ہوں سمجھ نہیں آئی گی ہر بندے دا کام نہیں ہوں یارہ نال یار کی لگی ہوں جدید لگی ہمیشہ وہ یاد محبوب کا ذکر کر بھائی لیکن اتنا جملہ ضرور بولوں گا وہ جو سنیوں پر امام الانبیاء کی عزت و عظمت کے بیان کرنے کی وجہ سے شرک کے فتوے لگاتے ہیں انہیں کہوں گا بدھو او بدھو ٹولا میلاد کا لفظ شرک کو ختم کرنے والا ہے پڑھانے والا میلاد کا لفظ نبی دی ولادت ہوئی ولادت ہوئی رب کریم جمن کو نہیں بولے سونے جمے آئے نہ کوئی جمے آئے نہ کوئی جمے آئے جا میلاد تو میلاد دا من ہے نبی کا چمنا جڑا نبی چمن کا اخیتار رکھ دے رب چمن تو پا کے بانڈ کرنا چاہتا ہے کرنا کرنا کرنا ہے تفریق تو پاک نبی جمع والا <سؤال> جمڑ والا ہے وہ پیدا ہویا ہے جڑا جمن تو پاک وہ پیدا خالق تے مخلوق کا فرق آواز بہنی نہیں چاہیے زور لگے کی جڑ ہے اچھا عجیب گل یہ میلاد بہت سیانے بیا لا یا تو بلا رب جم دے ٹر پی ہوں سنیا نو ٹھگن نہیں تو فرمائی جے مذہب قدر ہی کوئی نہیں دلیل مذہب دی دی دی دی پیش کرے گا جناب پتا لگا میلاد کی شرک کی جڑ کھڑا شرک دی جڑ گڑ گئی بعد حضور um دینا کام کریے نواں بدھات کہیں دینو بدھات پہلی دوسری قسم سنونا بخاری پی لکھاری پاک دے جمع کرنے آیا آیا روایت لیا جدوں مشہر خداف نال جنگ ہوئی جنگ کئی حفاد خرا صحابہ بائکرام جامے شہادت نوش کر گئے نشال فرما گئے شہید ہو گئے انہ سی امام الانبیاء پاک نے پاک دے اندر خورانے پاک جمع کر کے کتابی شکل نہیں ایک کتابی شکل نہیں گئی سی کتابی شکل خوران نئی گئی سی صحابہ کران سینیا تو سینیا دے امام الانبیاء سینے کردے سن لیکن اکوی جنگ تقریباً تیار چالی سہابا جدو شہید ہوئے جدو شہید ہوئے نے سارو کیا شریف لیا ابو بکر پاک نرد کر دے حافظ کاری شہید ہو رہے اللہ سونا اللہ اللہ خت رکھتے جہاد سب میں اپنی جان پیش کرتے ہیں لیا حافظ خاری شہید اور قرآن مجید یہاں دے سینے سارے ہاف سارا نو یاد نہیں جی خورے پاک نمان نہ سیابا شہید ہوئے جیسے سینے جتنا خوران سیان جی وہ جسم پتن دے وہ خوران کا دفن ہو جائے گا نوی پاک اللہ جمع نہیں فرمایا لیکن آپ کرنے پے آپ کرنا چاہیے ابو بکر نے فرمایا نبی نہیں لگتا نہیں ابو بکر فرمایا میں اس کام نہیں لگتا نہیں لگتا لگتا کہ کئی دن آپ غور فرمے رہے ایک دن امرپاس نو آن لے دے دے دے دے دے میرا مجید ایک جمع کر لیے نبی پاک سرکار دونوں دو یار کئی صحابہ حفاظ نے میں پایا دے او نے مجید جمع فرمایا جا قرآن کی آیت لیا اونے آیت نبی گواہ بھی آیت خروف لف لف جملے, جملے کلمے ہر ایک شہ محفوظ رو حفاظت قرآن پاک نو جمع فرمایا جدو جم محبوب دلیل در رب وچوں جو استعمال ہک بچ رب دان دا بول رہا دا ہے ਸੁਨਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾ ਇਨਨਾ ਲਾ ਲਹਿਨੂ ਨਜ਼ਲਨਾ الذਕਰ ਵ ਇਲਾ ਲਖੂ ਲਹਾਫਜ਼ੂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਬ ਸੁਨਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ توجو میرے آسو میرو میرو میرا جب میں پیسے آج سے نہیں آیا تصوے والے توجہ کیوں کر دے جا تو بولو سہارا قرآن بھی ایسا حفاظت کا گیم بھی ساٹھا ہی دے توجہ کر جو لڑا اقل لڑا رب حفاق آمفاظت کا پہلا کم جڑا ابو بکر پاکر پاک رب کریم کا ہسہ رب کریم رب کریم حفاظت فرمائی ابو بکرے دریا ابو بکر عمر نے پدھات کر کے قرآن بچایا نہیں پہنچے جے نہیں پہنچے لکھا سی چمڑے جمع کر لیا جی آپ جٹکے جٹکی پنجابی بولی چنڈ بن گئی اس چمڑے اس لکڑی پتر جنان لکھیا جیانبر ہوں اسمان حضرت سیدنا اسمانے غنی سرکار ارب والیا دیا دے مختلف انداز اگر جی ٹھاریاں سی ٹھاڑیاں لہجے تریق ترتیب ارب دیا جہاں زبان سن عربی انہوں نے لہجے فرق گل سینے نہ آدھا نصیب لینا جی ارب والیا دیا جگلیاں اس طریقے لہجیا کلاوت ہوس لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کوئی کہہ دا میرا لہ جا چ کوئی کہہ دا میرا چنگا کوئی کسی طرح کسی طرح کسی طرح رضی اللہ تالا نو سرکار جہے نے نقل کے گئے ترمدی شریف کی حدیف مبارک آئے لہجے لکھے گئے سارے لہجے والوں جمع کر لیا ایک بی بی سارو رضی اللہ تالا نو سرکار بیٹی پاک کولے کوڑا عمر پاک ابو بکر پاک نے جس کلا اتنے تے قرآن لکھا سی جس کارات لکھیا سی است نو باقی رکھا باقی تمام کالے نسخے دی دی دی دی دی جلا درمنی اسمان نے کری جلا دوسری کراٹ ہوے گی نہ کوئی پڑھے گا نہ کوئی قرآن کی گراوت کتنا اختلاف کرتا مرے گا نبی پاک نہیں ڈکیا دے نے ایک دوسرے یار رسول <سؤال> اللہ یہ قرآن ایک تو تصا قرآن سکھایا ایک یہ بھی قرآن پڑھا لہجہ ہو جا ہوا اترا <متحت> کئی کلا اتوں نبی پاک سرکار کلا اتوں کو نہیں ڈکیا اسمان ڈکیا سن حسار سن داما رسول سن رسول کون لیامانے گنی بدعت تے گمراہ نو تین بدعت نظر آ گئی اے اے اے اے اے اے اے اے ل مذہب لوسیا نیتراتی میں پڑھوی پڑھو پڑھو کے تے سچا مذہب چھڈا بڑے وہ سونی موبائل کردیا لے فرمایا سونا جنگل راہ مدن ہو جانا ادروائز توجہ بات ہے اگر رسول کے بعد کام والی کام کو ہیں تو لو کتابی شکل چوڑا پھر کتابت ہاتھ نہ مشینری چھپ دے تا نہ مشینری جمع کرنا نہ چودہ سو سال نبی تو بعد چلے کوئی بھی عمل نہیں سی میں گا مولوی جی چھو خبردار مر جا مر جا مر جا پارڈروں پار والے <سؤال> لگ کے رام رام کردار پر خوران نہیں لگنا کیونکہ جی تو سن پیاری جرے نزدیک آ سان پیاری پیار, پیار کرنے ہر حرام کہہ کے ہر کے بدار ہر ہر بدت فیری ہر بدت فیڑی میں برادا اکل کرا دیا جماعت جیڑیاں پڑھنا نبی پاک نے پڑھائی بولوی مغم سن کے ٹردا پہ خبردار اج تو بعد تراویا چ قرآن سننا سنا نبی پاک دے ہزار تو یہ تراوی وکری وکری پڑی گئی رضی اللہ ابو بکرا ہے خلافت بھی مبارک فرمایا ترآن سنا اصل تیرے پیچھے رمال پڑھنے پہلے دن تراوی پڑیا نے پہلے دن تراویاں پڑیاں نے تراویا پڑھن تو بعد فرما پہ آما لپے دے چید چنگی کا مطلب ہے جڑا لگا ہو ٹھگ دیا ٹر جائے اللہ <سؤال> کے فضل نہ سنیا کا وہ مطلب ہے جڑا لوہے لکیر ہاں لیکنگ لکیر مٹد پہ نہیں پہنچے نہیں پہنچے قدر دان ہو جائے لوکل بول میرا سہارا جی لوہے جنگ پو لکیر مٹ جدو سڈے سنی نو جنگ دی دی فکر نکلی, نکلی جاتی ہے چشتیاں کا نکا جہ بال واش پاک میرا پوترا اج اس لکیر نو چیکتے نوی سروتا کروایا بیٹھا صاف رکھ لو نبی پاک خدر شریف کپڑے مولوی جی مشین دا کپڑا بھی دے نبی پاک سرکار جتی چم شریف بھی پاؤ سن مبارک نہائن بارکارکارک چامدا پاؤں سن ہاتھ دیتا پاؤنڈ سن خبردار مالوی کی مشین ہر ہاتھ سن ہاتھ کا سیتا دے سن خبردار مولوی جی کے کپڑے پا گیا مشین دے سیتے لا کپڑے ہونے لگا پھر سانو کوئی پرواہ نہیں لے جانا جانا اللہ اللہ تعالی دی رحمت خاص چیشتیاں بال تی فقیر جنو جن جاں دے تو جیت جاں دہ پڑ لیں پھر مائی کا لال چھڑا کوئی رسط ڈاک موری صاحب تو چپ کسی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے شہید جناب پگڑی تھالیاں کگڑی والے بےلی بھی نے ہوئی پاس فرنے نے وہ غیر سیاسی مرادہ غیر سیاسی ہونے کا یہ مطلب ہے جو رسول تو رشتہ توڑتے نہیں تو جو ہے صرف چھ گلا سنا بس یہی تبلیغ ہے یہی امام آنت دما مس لگے سونی بریل بھی آج آپ نو آخر ہے وہ امام کے پیچھے چلے امام فرما نے دشمن to be here کرو بولو وہ خوشی منایا کرے فلیفرحو جفر جب وہ اللہ کی نعمت پائے اللہ کی رحمت پائے جفر خوشی کرو رب پیا فرم ہے خوشی کرو کب جب م م خ اللہ ہو جلا شان ملے فضل ملے ہاں جی اللہ فضل کی مطلب صحت رب دے فضل بولو بولو ہو سنا کوئی بالی بچہ بھی ہوا ہی اللہ کے فصل دو تین میری پتا لگیا نعمت دے فضل ہو جان متا سمجھے پیسے آن بخت جاگ نا زندگی سکون دن ایمانے کافر سکھا یہو دیا عیسائی نو رب بابے جدو اللہ دا فضل ملے ساریامی جواب دینا میں پوچھنا مولوی جی ہر سال اگریزی تہذیب ہیپی برتھ تے منڈے کی سال گرا منائی لائے ہو نہیں محمد سالوں چون سالوں والے پاسوں یہ انتظامی جواب ہے میں ابھی قرآن سے دلیل پوری کر رہا ہوں دے رہا ہوں سدے جٹکے بندے دل بند کرنے اج کا جب دے کے دے اللہ پتا لگیا نعمت رب د فضل رب دنیا دیا آخر دیا نعمت ملدیاں لیکن رب ادرویز توج ایک نعمت ہوا نعمت آخرت جنت دی حیاتی ملے نعمت ہے مشال چ دینا ایک بندہ ایک کا پورا تھوڑی چھوٹی آئی ویار رب کی بار دہوں تین کے دب کا قرآن کی فرما ہے کہ سب تو ویڈی نعمت کیڑی ہے ہمیشہ ہمیشہ وڈی نعمت کیڑی ہمیشہ ہمیشہ نہ آخرت بچی نعمت کو نعمت کوئی نہیں نعمت کوئی, کوئی, کوئی نہیں مولا سونا فرماؤں کشاہ روشنا دیرا وا امراج شود المقمنينه ان لا لهم من الله نہیں جا ریا. مرشد مرشد تین سو کلو میٹر کرتے جا پھر جا جی میں سفر کرتے آوا تو پلے کچھ نہ پوچھتے نہ بنے بیان یا کا کو پورد پورقی پر کیے وقت پابند پابند نے تین گھنٹے کی جائے نہ بیٹھا مرے خیر یار بس لٹرین جاؤ جان گے بال پوری ہو وقت بڑا دے نہیں جے میں گل نہیں سچی کی میری ہٹا دو یہ کہڑا کھٹے مارٹے نے ویکنے نہیں پاسے ہے نو خرا نا مراد دا کچھ میں پچھلے دن وہ بھی فرائض انجام دے تبلیغ دے فرائض انجام کچھ نام ہے مینو ایک بندے ویڈیو دکھائی سی مہک مل ایک چیتا آ گئی مہک مل یہ کوئی خسرا ہے کسی نو سدنا میں گل سن جڑا نچن آجر خیسر او سدنا آخنا بہ تبلیغ سن تو دوسرا ہوں بڑے رسول کڑا کر دینا لہ تبلیغ کر یہ کہڑا فدو کا مطلب ہے وہ جی خصرے تبلیغ کر دے ہاں ہاں بھائی یار گل سنو کسے برے نوں جا کے, کہ, کو تھونا, برائی تو ڈکنا نصیحت کرنا واق کرنا یہ خرا ہے جا مجرا ویکنا کم ارد آنے گور گور آنے پاڑ پاڑ وی فلانی شا کھلانی شک کتنے تبجو ہوں تو جی اسے خسرے کو اسٹیج اتنے بٹھا دیا جائے تو تبلیغ بڑی سونی ہو ویسے انٹرنیٹ کھولتے ویخ لویا جی گیا نہیں لو بولو ادھر بری ہو جی آشق لگ جاندے گستاخ چھٹ جاندے اس اس نے نظام کی میں گل نہیں کر ہوں میں محمد پاک دام کا دا آشق ہوں میں محمد پاک کے نیلام کا تالب میں لجپالیم آخ مدینے تاجدار کے خوران دام کا خیر خام پر اقبال میں جملے بھی ہوا پیش ہوا پیش ایک مل سم سم سم ایک دو تین گواہ دے دے حق گل ہووڑ بندہ کھڑوتا واق ہوا اس موجود سے نہیں سرکار میں اس ویڑھے ملتان سن چل پچا تیری گوائی نہیں تیری گوائی دوسر آکھے جی میں خیر پیچھا بھی گوا نہیں بن سکتے اتو خروڑ بچے موجود چکر را میرے نہیں گواہی پتا لگا جاجود گواہی بھی نہیں منی والا گواہی بھی نہیں بنی کا شاہد آ شاہد کا من آ گواہ گواہ وہ بنتا ہے جڑا موجود بھی ہوا بھی ہو سن والا بھی ہوا قرآن خوشخبری سنا ندی را ڈرنے والا علم نبی پہلو پہلو اچھا دو زخ جنت اپ نظر آ ہیں حواس خمسا کسے کہتے ہیں وہ پانچ حصہ جہد محسوس کیتا جا سکے زبان, زبان، چک دی نک نک مس کردے نے ہوا سے خمسا کے ساتھ محسوس نہ کیا جا سکے اسے غیب کہتے ہیں میں پوچھنا ادرت جی جنت نو چک سکنے جنت نو شونگ سکنے جنت نو ہاتھ لا سکنے جنت نو ویخ سکنے یا سن سکنے جدو ہوا سے خمسا کے ساتھ وہ <سؤال> محسوس نہیں ہوتے تو پتا چلا جنت اور دو دف ہیں جب غائب ہیں تو نبی کو جنت اور دو کا علم ہوا نبی نے ہمیں بتایا علم تو ہمارے پاس آگیا نبی کے آ گیا تو ساڈی قوم آدھے مولویوں کو بہت عقیدے سے کلند جی نکلے کہ نہیں بچوں رسول اللہ علم ادر وشت وجوہا جما تمکدا آفتاب بنایا چمکد آفتاب بنایا جو کوئی جانا انا ہوا وے کانا ہوئے لنگڑا میںب میں نبی پیار کردہ مخلوقات کوئی ہیا کر حیا کریا کر وہ نبیوں میں آلہ لکھب پانے والے وہ نبیوں میں آلہ وہ نبیوں میں ہدام ری لیا ر دنیا نہیں توجہ فرمائی پر تو ٹی وی تگیا مولوی والے حکومت پالتو لوگوں کو آخیے رب دیکھا پڑھائی جائے رب دکھ بچ, حالت پڑھتی رہی رہتا رہے اچھا کسی نوش نہ آکیے رب تالا کے کین دزاق بنایا جائے رب کا دین قرآن پیا ہو جنسے پی الماری چوبی پیا روے قرآن مطالبہ کرے پڑھن کا کوئی پڑھنے نہ جائے قرآن پایا ہو مطالبہ کرے لیکن کوئی عمل کے قریب نہ جائے قرآن پیا چلازی چلا جب ہوئی چلا پر قرآن کا قانون نہ چلا قرآن دے ہوتا بلکہ عدالت <سؤال> کے دے اسلام دیا سن اگریزی یہ اگریز لیکن قرآن دے فیصلے کوئی نہ کرے مسلمان دا فیصلہ ہوگا انگریزی قانون جمہوری قانون اور میں پوچھتا ہوں یہی قرآن اسمبلی میں رکھا ہو اور یہ قرآن اپنے نظام کا مطالبہ کرے لیکن اسمبلی میں بیٹھنے والے کتے قرآن کو اپنی کر کے کتے کی طرف اپنی مارتے ہوئے اپنی ناک رکھتے ہوئے اس ایسے سلیل ہو جائے نہ گٹا نہیں دینا بڑی وی مولوی دبکی ہوتی خبردار تلخاری نہیں تو میں او... او... ایک کہنا چیز <text> <آجز> <م> <دے> ایک تے عمل کرو تے عزت دیکھو صاف ستری کی میں نوکری پہ کر نہیں مرن دے گا جا گٹا لے جا رب دے گا تعلق نہیں کیونکہ اصل <سؤال> محبت رب دے چی آواز ساڈا کلنکر اقبال سان دس گیا یقین پیدا یقین سے ہاتھ آتی ہے یقین پیدا کرے ناداب یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ تر ڈرامہ چمدائے بابے فرید دی تین دنیا گوانی ہے جلو دیکھ گئے چو اپنے کچھ نہیں دا ووٹ والی <سؤال> لان تین چپا ووٹ پاس اسے مدی جتیاں اتار کے ٹور پہ تاکہ قوم رسول اللہ لہ محبت والی گئے گئے جہاں ویکنگ بھی ہاتھ بن کے پوچھنا وا رسول سے مدینے دیا دلیا ویچ لوکی جتی کمینیاں تو پا تا لینا کوئی فرق نہیں پڑنا پر آسیا ملونا ورگی کشتی نیٹ دش ہاں لیکن تگیا چپ چپ یہ مالو جی کدھر سے آ گئے کرتے چھوٹے سے, لوگ, چھوٹے سے لوگ چھوٹا سا طبقہ یا مولوی نے گل دیکھو تڈے وزیر آدم صاحب یہ چھوٹا سا طبقہ یہ چھوٹا سا طبقہ میں آخا کبھی نیا چھوٹا طبقہ ہے جس وی تمنا ہے کنہیں بانگ پڑ دے جسے تو, تو, تو اولاد حرام دی نہیں دی, حلال نہیں دی ہے بھائی مالا جسل مر تے تیرا رشتہ دار اسلے تیری تشریف تھومن واسطے تیار نہیں ہوتا یہ چھوٹا سا طبقہ ہے تیری تشریف کو ٹھو کر تجھے پاس کر کے پر ہاتھ کر تجھے رب کی مارکا میں حاضر ہونے کے لائق مارے سب کے مار مار مار مار مار, مار مر جائے مر جائے نہ درو دروکا ارڑی تو سڈیا کتا مر گیا مردار نو اروڑی تو چپیا یہ تو مرے کمی نیا چڑتے روڑی تو سڈ دلہ ترا جنا دا نہ یہ چھوٹا سا تبکہ رسول کے وارسوں کو چھوٹا کلنگر اقبال پوچھتا ہے سانو قلندر اقبال اگریز وارس بننے والے رسول نے وارس چھوٹا کہ یوں تو افخانا كما خان تھا تینوں یوں تو سید بھی ہو بھی ہو نروا بھی ہو بھی ہو شان نبی ہو تم سبیں کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ذکر ہے مسلمان غازی ممتاز حسین قادری جیسے ہزاروں غازیوں کو تیرے ملک پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں پھانسی لگایا جائے کسی ایک بھی رسول کو سزا نہ دی جائے بلکہ باعثت بری کر کے غیر ملکوں میں پہنچا دیا جائے اور ان کے ساتھ دوستیوں اور یرانے لگائے جائیں میں نے ایک موضوع لگایا تھا میں نے ایک موضوع لگایا تھا آہدہ اللہ سے دشمن دوستی کا آہدا اللہ سے دوستی کا انجام اس موضوع میں نا چیز نے یہ ثابت کیا تھا کہ اس طرح سے کمینے جو رسول اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں انگریز کی گدائی کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے بے وفا ہیں انگریز کے با اور گدا ہیں ایسے لوگ ایسے لوگ ایسے لوگ جب رسول کے دشمن ہیں اور جو نقصان اسلام کو کافر نہیں پہنچا سکتا اس طرح کے منافق پہنچا اچھا یار موضوع دے مطابق ایک لگے اللہ آجے ایک پاسم آیا کھڑے باعزت بری, کر کے باعزت بری کر کے آیا کڑا دوسرے پاسو آن ہو جی اج بارہ ربی نور شریف ملاد منا بہ جنا بہ جی نبی میلاد منا بریلوی پکا ہو جا سکن دشمنیجا مثال دے کے ایک بندہ ایسا جڑا پورا سال پورا سال بابا جی پورا سال ایک بندہ ایسا ہوا تر دشمنی کرتا رہے دشمنی کرتا رہے ہر وقت تاریخ عزت دا دے مال کا جان کا تڈے ایمان دا دشمن رہے پورا سال دشمن رہے پورا سال دشمن رو سال پچھو ایک موقع کو آئے کہ وہ جناب بھیجے تے نال مبارک باد بھیجے. جی مبارک ہوبارک ہوتا ہے سارا سال جان اس لٹی ہے. ایزت اس لٹی ہے. ایمان اس لٹیا ہے مال اس لٹیا ہے نسل اس برباد کی تعہی ہو اے دشمن پکا ہے ایمانداری دسیا جائے بھیجے تو اڈے بھی سال پچھو تو, بھی میں تو اڈے خوشی آبارک ہوتا ہے دشمن رویہ کی ہوگا گفٹ قبول کر کے آخو گے بڑا سجن ہے بڑا یار ہے خیر خا ہے مبارک پہ دے یا دل الٹا سڑ جائے گا آخ کا ہو سارا سال دشمنی کرتے بولے گل ہے اچھا جہاں سال پورا دشمنی کرے سال بعد تھوڑے مبارک بھیجے اس قبول نہیں کر دے اور میں پوچھتا ہوں جب بچپن سے انگریزی تعلیم میں داخل ہوا جوانی میں انگریزوں کی انگریزوں کے اس نظام کا غلام بنا ساری حیاتی اس نے انگریزی برٹش لا قانون پڑھنا شروع کیا پہلے پڑھتا رہا پھر پڑھاتا رہا پھر اس کو چلاتا رہا چلاتے چلاتے نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی ممتاز حسین خادری جیسوں کو پھانسی لگا دیا اور مل ہونا جیسی کمینی کو با عزت بری کر دیا رسول کے ساتھ اتنی بڑی دشمنی ساری زندگی رسول کے دشمنوں کی تعلیم لی رسول کے دشمنوں کا نظام چلایا رسول کی دشمنی کے مطابق فیصلے کرتا رہا تو فیصلے کرنے کے بعد اب جب اس مقام پر پہنچا رسول کے با عزت بری عاشق کو پھانسی لگا دیا اب جب وہ میلاد کرنے کے لیے آئے گا تو رسول نہیں فرمائیں گے کمینے ساری زندگی کا ڈھون دشمن ہے میری امت کی عزت تو نے لوٹی میری امت کا ایمان تو نے لوٹا میری امت کا مال تو نے لوٹا میری امت کا دین تو نے لوٹا اے رب کریم فرماتا و رب و اے محبوب تیرے, لگ تیرے فیصلے نو نہیں گستاخ رسول کے لیے قتل کی سزا یہ رسول کا فرمان ہے اور جو کمینہ گستاخ سو بری کرتا ہے وہ مومنی مومنی مومنی مومنی مومنی مومنی مومنی. چیف جسٹس نے پنجا کا لکھ کے فیصلہ ستوجا شفیا کا فیصلہ لکھ کے تے پوری دنیا دے اولا مار چیلنج کر دیتا. پوری دنیا کے اولا مار دھرنے دون والے چپ چرلے چپ چھے شادی تکڑیاں والے کو لے مرکز والے چپ چاہے رسول نو چھڑ کے تے چیلنج پیا کر دا ہے چپنا چپ بلکہ جتنے شہ دے ایجا کملہ بولیا جی دیکھے چیف چیف جسٹس صاحب پچھلے دن کی فوت کی ہوئی تھی تو اس پر جو ہے نا ہمارا بریل بھی بلایا تھا کلخانی کے بریلویاں کا ماحول بھی ساتھ پکا بریلوی پچھلے سال بلاد کر پکا بریلوی الٹا وہی تائیدے پائے اللہ د فضل و کرم دے نال مولا تعالیٰ دی رحمت واسطے اس اس چشتی فقیر نے دے سفاہ اس دی آئینی قانونی اور اسلامی طور سے تردید کر کے ایلان کیا ہے رات اللہ دے فضل و کرم کے لاہور سڈے چشتی شیر نے اس اس دی دی مکمل دے, دے میرے فیصلے کا رد کرو میں پھانسی لے لوگا کتیا تیرا جینا اور تھردی فدول ہے مر پھانسی لے کے کیوں جہاں رسول لا دا, دا حق کوئی ہو اگر رسول اللہ کے دین سے محبت ہے تو پہنچو آج رات تک عشا کی نماز کے بعد رات گیارہ بجے تک تقریباً بیان شروع ہوگا انشاءاللہ شاء اگر کوئی نہ پہنچ سکتا ہو تو آپ کے علاقے میں نوید بھائی آپ کی وساتس سے وہ آپ کے پاس بیان بھی پہنچ جائے گا بیان بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور اللہ تعالی فضل و کرم ویڈیو تصویر ہے اس واسطے ڈاکٹر دے نہیں کوئی دے نہیں دے بنا لوگ لیکن اچھا آڈیو آڈیو برا کے بھیج دینا تاکہ ہر کسی تک پہنچ جائے اور جلسے روکنے واسطے آرمی تک جناب ایجنسیا تک وہ آدھا تر لائیں لائی کڑیاں نے جو نہ ہو, ہو, ہو, ہو ستو گور تا اور اللہ کے فضلو کرم کے مور جہاں سبت کرنی ہے رات والے بیان چ کرنی ہے ان شاء اللہ اس وجہ آخان گیا کمی نے رسول اللہ کی گسلاخا چڑ کے چڑ کے تین جیون کا کوئی حق نہیں مر بہت کٹیا ایسا لڑ نہیں سکتے اس واسطے کہ اسلام اسلام جب تک حکومت اسلامی نہ ہو بادشاہ اسلام نہ ہو تب تک نہ تو امت مسلم پر جہاد فرد ہوتا ہے اور نہ ہی امت مسلم کو آپس میں لڑنے کی اجازت ہے خبردار لیکن اس وقت تک خروج نہیں کر سکتے برے حکم کے خلاف جب تک امید نہ ہو کہ ہم لڑ کر جیت جائیں گے تب تک خروج نہیں کر سکتے پتا لگے رسولتا ہک چی پار اس طرح خبردار میلاد والا میلاد جس رسول لالت پاؤں گا سارا سال ساری رب رسول دشمنی نبی دا توجہ نہیں فرمائی میلاد منانے کے لائق کون ہے یہی موضوع تھا دلیل دے وہ پوری کر بشر مخدنی موما نو بشارت دے لو ان لہ من اللہ فضلا کبھی رب کریم سب تو وجہ یہاں تزل تے کہڑا جو والا والا رسول دے دب یعنی رب دا فضل ہمیشہ ہمیشہ جنت ہوگے SQL... oh no. یاد دے کے. لیکن میرے, ذہن ہے. میرے نہیں کرنا توالت نہیں کرنا دا. جناب چاہنا چاہنا دی ازام تو پہلے ختم پتا لگ رو رحمتہ بھی بڑی رب سونے دیا وہ رحمتہ نی رام پہ چل رہا ہے ایک رب رحمت دے بے رب دی رحمت آنے لیکن رب تالا دیا رحمتوں رحمت رحمت سب تو وڈی رحمت کونسل رحمت اللہ لمی کوئی رب دیا رحمت ہیں دنیا تک کوئی خبر تک جہان ہوا جہاں جہان گا تو اسی لئی رحمت جی جہان تخلیق ہوگی ہوگی تو رحمت جی آلم <سؤال> آراہ ریٹ تو باہر جہان سے آس دنیا فانی تے لئی بھی رحمت انسان مرتے خبر میں جی بھی رحمت جی حسر آدھے بھی رحمت جی پسا رب دا قرآن کی فرماؤں فرماؤں فرماؤں اللہ مابوبا فرما دے جدو اللہ دا فضل میرے وہ بے رحمت ہی جی رحمت ملے وہی رحمت, رحمت ملے ایک فضل, فضل, فضل ایک رحمت ملے ایک فضل کو فضل ایک رحمت ملے خوش خوش تو تو فرما فرما مختلف طریقے کدی خود فرما لینا یا یوحناس یا خود بھی یعنی محبوب محبوب کیوں حکم فرما کے عمل نو پہنچایا عمل تک حمل نو پہنچایا رب دسنا چاہتا ہے رب دسنا چاہ آج بھی ان ساری کر دیا متا تمہیں میرے پیار ہے میں وہ محبوب ہاں میں آدھے حبیب کا محبوب ہاں یعنی محبوب میرے پیار کر دے نا پیار کرنا وا لا آسان آپس پیار کرنے رب رسول محبوب نے خیال نہیں محبوب دا ذکر یاد رینا ہے محبوب دا خیال ہی ریندا ہے لالا کیوں فرمایا کو محبوب بن جائے میں رب رسل کا ماببوب ہاں میرے کرتلا رکھنا بھی کرتلا رکھنا ہے کرتلا رکھنا ہے محبوب بننا بابو بنایا میں رسول محبوب بنایا ہے میں چاہ تو میرے رسول کا ذکر ہوگا روے پاک رسولا پاک رسولا خود فرما میرا حکم ہے تینوں تو فرما دے انہاں خبردار اللہ دا فضل ملے اللہ دی رحمت ملے خوشی مناؤ کی مطلب فضل دی رب دا سب تو وڈا رسول دیلات رات رحمت دی سب تو وڈی رسول دی رات یعنی رب فرما رہا ہے اے رسول تو فرما اے نا بو گلاں نو جدوں میں تانوں مل جاواں خوشی کریا دے سبحان گا تو رسول <سؤال> دی خوشی مناؤ ترجمہ سیدا سیدا کی بنے گا ماں فرما دے ان جب میں خوشی مناؤ اسل خوشیاں یا مناؤ اللہ نے کرم کمایا ساڈا کملی رسول ملاد ہو گیا سیاح بائی کی رام نو رسول رام نو تجو چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے مکے رسول آئے مدی والے خوشی منائی خوشی منائی عورتیں بچے چڑھ گئے ادو تا چڑھیاں حالے پردے دا حکم نہیں ہال <تصال> کیونکہ اسلام لے کے آ رہا مدینے والی تے جدو حکم ہو گیا پردے کاڈ تے چار دیواری تو بھی باہر جانا گوارا نہیں کردیا بلا ضرورت چھت چڑھ مرد بالامر باداروں آ گئے باداروں میں آ گئے پر دلا بدر بلکہ جا سانو دیو موبار باد میرا ماہیا سانو دیو مبارت بات اجی بہرا باہیا سانو دو مارک بات اجی بہر دروے چوچو در چوچ سونیا رام فضول رسولمان رسول دران پایا اسان بھی خوشی منائی وہ پہلو منا گئے اون منا ادھر ویخ لیکن کئی کئی کامل لوگ ہوئے جڑے رسول ملاد شاہ شاہ ہی منا گئے شاہ شاہ ادھر رسول, کی لیتے رسول ایس عمل تازی ہونگے یا ناراض ہواض ہو پیچھا ہٹ جان گل نعمت شکر گزار بنتا ہے نعمتوں کو جڑا شکر کرے نیامترا نیا، نیا. مر اتو لا شدید تو نعمتوں کوگ دے بنے ہوئے تو فرمائی ایمان دسیا جی اور رب کریم مارفت پہچان پہ اے رسول ہے, ہے کہ نہیں رب دا فضل ہے کہ نہیں نعمت دین ایمان کی دی صورت رسول اللہ نے آن دیتی ہے احسان رسول دا ہے کے نہیں جہا یہ نعمتوں دا بے قدرہ بنے گا قرآن ہو سکتی ہے قرآن بھی ایڈی بی ای بیشتی. اسلامیات کے نمبر ہیں پچاس انگریزی کے نمبر ہیں ڈوڈ سو یعنی کہ مطلب اس قوم کی نگاہ میں قرآن سے تین گنا زیادہ انگریزی کی ضرورت ہے جمبر جی قدر بھی واقعی دلفس ہوتے رہے کی وجہ ہے خود بڑ دلیل چل دیں گے قرآن بھی اس نے پڑھایا جاتا کوئی ویل نہیں قرآن پڑھایا جاتا سلامیت کیا جاتا میں آخ بڑی گل ہے ایم اے سلامیات کرنے چار سال کر لو سال پڑھنے کوئی ڈاکٹر بن گیا کوئی انجینئر بن گیا کوئی پروفیسر بن گیا کوئی ماسٹر بن گیا کوئی جناب ماسٹر کہتے جا ایم اے کر جائے اناسٹر بن گئے ایمانداری دسیا جی ح خیرا سال پڑھے جی آلم کہ خبردار مسلے کے صرف مولوی نے کھلو دیا گل پہ کرنا اب تو بعد مسئلہ بھی صرف انجینئر کو پوچھنا ہے ڈاکٹر کو پوچھنا مولوی کول نہیں پوچھنا دنیا پڑھا بھی انہوں نے سدنا کیوں بھی سال پڑے سات اٹھ سال پڑیا بہت پڑھیا وہ یہ تو جاہر ملا ہوں ان جاہل ملاؤں سے جرادہ نہیں پڑھواؤں گا جاہل ملاؤں سے غسل کفن کی درخواست نہیں کرنا ادھر جا کے ان انجینئروں سے کرنا ان انجینئر اور انہیں کہو ایسی مشینیں تیار کریں ایسی مشینیں تیار کریں جو آپ کو نہلانے کے لیے نہلانے کے کام آئے نہلانے کے کام آئے غسل مردہ جب ہو تو غسل دینے کے کام آئے وہی استنجا کے لیے مشینیں ہوں وہی آپ کے سابن لگانے کے لیے بھی مشینیں ہوں مشین ڈالا غسل ہو گیا اس کے لیے ایک مشین تیار کر لیں جو جنادہ اور آپے آپ بس من نہیں بس مک گئی گل مسلمانوں ایک پاسوں بی سال پڑھے ایک پاسوں اٹھ سال پڑھے ہالے میں دلے نو کہ رسول اللہ کا علم اسی کے پاس ہے توجہ نہیں کی وہ پاگل کیوں بن گئے ہیں وہ 20 سال لیندا رہا ہے لیکن یہ حودیدہ لیندا رہا ہے یہود اور اس نے سارا کا علم لیتا رہا ہے ارے ادھر دیکھ ارے ادھر دیکھ رسول اللہ کا علم تھوڑا عرصہ لے عالم بن جائے یہود ہود نصارہ کا علم لیتا رہا ہے 20 سال تک کوئی فائدہ نہ ہوا کوئی عالم نہیں بن سکتا کوئی آخرت کا فائدہ نہ ہوا وہ رسول اللہ کے دین کا علم لے تھوڑا سا تھوڑا سا علم لے آخرت آباد ہو جائے آخرت میں بھی فائدہ دنیا میں بھی فائدہ اور انگریز کا علم بیس سال لیتا رہے کوئی فائدہ نہ ہو کوئی فائدہ نہ ہو فیدی نہ فیدی نہ تو نہ ہو پتا چل جاتا ہے عالم جب اس مولوی والے علم والے کو کہتے ہیں تو پھر سمجھ جاؤ علم صرف قرآن حدیث کا ہے دوسرا کوئی علم ہے ہی نہیں یہ ڈرامابی ہے صرف میں دلیل دینا بڑی وڈی دلیل دین لگی ہوں ادھر خدا باد شریف کی قسم جو دن چیڑ بڑھنا جائے تو مینو آخ دیں ادر ویخ میں پوچھنا خبر دسے اڑائی پونے ترائے لکھ دی ترائے پونے چار لکھ دی فوج مقدار پولیس کی کر لو ای مقدار لکھا کی تعداد لو جتنے محکمے جتنے شعبے نے ٹوٹل اگر تعداد لاؤ تو بارہ تو پندرہ لکھ بندہ, بندہ, بندہ حکومتی میں دی کی بھی بائی تروڑ پچی تک صرف پندرہ لکھ ملازم لگنے پی کروڑ کی آبادی ہے پندرہ لکھ ملازم لگنے نے فیصد بناؤ فیسد لاؤ کہ بچے تعداد لاؤ گی سال سال تو تھلے بچے ایک کروڑ ود تو ود ہو سکتے سال کی عمر تک جدو پڑھنے کا دور اس چوتھا دگڑیا کروڑ بچے نے کروڑ ویسے خبر ملی ہے کہ بچے باہر نے بچے باہر نے پوچھنا نوکری ہے کروڑ پڑھا کی کرنا آدی تالی کر دیتا ہے بتانا جمداد ہوتا ہے کماؤ پتر بنیا ہوتا ہے تیرے سال بعد آزاد دنیا کے لائق بنے بیٹھے وجہ صرف اویساس یورپ نیکتے انہوں نے غلامی دے رہے اتنے بہ کے ملک نہیں دھی نے صرف آدھے بچوں کا نتیجہ چباد ہو کے پوری دنیا کا سپر پاور بنیا بیٹھا ایسا فدو بڑھ کے اگریزا دیا, دیا تعلیم لے لائے بےڑا ہر کنج کی پہلی گل سڈے بڑھیازی زبان آؤ نہیں جدو نے وہ سیکڑی شروع کی فارغ ہوا ہوں اگلے منگتے ہیں ہاں جی کام کا تجربہ کتنا ہے پوچھتے کام کا تجربہ کتنا فیکٹری کا نوکری دینی ہوگی فیکٹری چ نوکری کہ کپ چاہتے چاہتے پیش کرنے وہاں تجربہ بتاؤ جدو سال بچے دے برباد کرنا ہوں پوچھنا تجربہ دش مرے جی یہ جم چا چام چوال سکھایا تو ہر تو تجربہ کار ہو جمدے جمدے انجینئر بنا جڑا شروع تو ہون تک ہونا ماں پیو سمیت پورے کھانے کا خرچہ چکیا ہونا تی سال تک ہزار نہیں لکھان نہیں کروڑوں روپئے خرچ کروا کروا کروا کروا اس بعد بھی نوکری دینی ہے پندرہ لاک باقی پانچ کروڑ کروڑ لا مزدور کرنت گے باہر ملکوں کی جات نوکریاں میں پوچھنا پھر کدے پڑھا پی گئے بہتر یہ نہیں رسول اللہ کا دین بڑھاؤ نے بچے اکھ تو بچے آدھی عزت بچا کے رکھے دوسرے کی عزت تو بچ کے رہے تو جدو یہ آدھے آپا کماو جوگا ہوئے گا گھر کماو جو نیتا سونا چلتا رہے گا کسی نہیں ریز بک سیکھن کی سال پچھو ایک ملاد کرے مسلمان تینا چاہیے رسول یاد کرے انگریز نو ہر روز یاد کرے آدھی چھٹی اگریز مطابق کر لو آدھے پیمانے انگریز کے مطابق کر لو آدھے کلو انگریز کے مطابق کر میں آدھے بچوں کا لباس انگریز کے مطابق کر لو آدھے چہرے تو جناب انگریز کے مطابق کر لو رسول اللہ شریف نو گٹر ویک میں جب تہذیب کو دیکھو تو تہذیب پوری انگریزوں والی جب تعلیم کو دیکھو تو تعلیم پوری انگریزوں والی جب نظام کو دیکھو تو نظام پورا انگریزوں والا میں پوچھتا ہوں سے کرتے پھرتے ہیں رسول اللہ کی امت کو خبردار ملاد ڈرامے کرتے رسول نہ کرو اگر لگنا رسول تعلیم رسول والی ہوذیب رسول والی ہوگی طریقہ رسول والا ہوگا لباس رسول والا ہوگا ہیلا رسول والا ہوا رسول والا ہوگا نظام رسول والا قانون رسول والا ہوا ہوا ہوا ہوا رسول والا ہوا داہ خبر حق مہدے سے دلوی شاہ بلی مہود سے اور شاہج رابطہ سے دلوی اور یہ اور میں کہتا ہوں اور رسول اللہ نام پر <سلام> زندگی بھی بھی کا بھائی ماں نے جڑا نہ ہیا آخلاد فرض ہو گیا مسلا بندہ آیا ادور ایک بندے نے پورا پنڈ چار پانچ سو گھر بنایا پیڑی دتی ہے چار پانچ سو گھر لوگوں آباد کر کے پیڑی دتی ہے دیکھیں انہوں نے کاروبار چلائیں یہ اس نے نفلی شدکہ کیتا ہے نفلی شدکہ کیتا ہے پر او آدھی فرضی زکاة ادا نہیں کردہ فرضی زکاة ادا نہیں کردہ میرے آلہ حضرت عظیم البرکت نے فتاوہ شریف میں فتوہ لکھا آپ نے فرمایا یہ فتوہ صرف میں نہیں دے رہا ہوں یہی فتوہ یہی فتوہ حضور شیدی غوش آدم شیخ عبدالقادر جیلانی کا فتوہ ہے یہی فتوہ مولا علی کا فتوہ ہے یہی فتوہ عثمان کا فتوا ہے یہی فتویٰ فاروق اعظم کا فتوا ہے اور صدیقی کے اکبر نے کے وقت فاروق اعظم کو جو بات سکھائی تھی وہ بات یہی تھی فرمایا ہے فاروق جو رات کے کام وقت کے کام ہے وہ دن میں کرو گے فائدہ نہیں ہوگا جو دن کے کام ہے وہ رات میں کرو گے فائدہ نہیں ہوگا اور جس کے فرض ادا نہیں ہوتے اس کے نفل قبول ہی نہیں ہوتے جن پورے نہ ہو جی دے پورے دیا فرج پورا پورے اپا ملاد کر دے پایا کہ چپ ہو گئی تھی تو سوچا ہونا مولوی آئے گا آن کے سام تڑا میلاد کرا بخشے پائے جنت کی ٹکٹ پڑو جی میں اگو جناب جنت کے گوانوں تھکا دنت نیچوں کنڈی مارا کیونکہ میں باہر ہی مکالا ملنا ہے میں باہر ہی رہنا جنتوں واڑا پیوا تو خیال لے کے بیٹھا ہونا آم ضرور آ شاپ کا کام ضرور آ رسول کی عزت کی دے جے رب نو دے جے امام اولمبیا پا کے فرمایا رب ناج کرا جس اور دکھو, او ایسا روک دے نہیں ایسا بڑی جناب ہی زمین دے بیچے. دی دے جے کھادا سپرے لا لا پال پال پال پال جدو بوٹا جبان ہو جائے تو اس بوٹے دن پل نہ لگے, لگے, لگے, لگے, لگے, لگے. کی کہا پی گیا کہ فائدہ ہو گیا کیوں جو نہیں لگا وہ بھولا پیسہ لانے وقت دینے, دینے. میلاد النبی صلی اللہ خبول نہ ہو. لگیا. کریم قبول فرما تیر امت فرماؤں فصل فرما تری دنیا آباد ہوگی تری آخرت آباد ہونیا چاہیے تین آخرت فائدہ آ فائدہ ملنا سر ربار قبولیت کیوں نہیں ہوئی اس واض سے فرضوں کو پیتی کھڑے نہیں صرف نفل کی کھڑوتے ہوں جی اگر